خوبصورت ہے یا نہیں یہ کسی کو فکر نہیں روح کیا ہے روح کی, کی خوراک اللہ کا ذکر ہے قرآن کی تلاوت ہے اللہ کی عبادت ہے اگر ہم روح کو خوراک کا پورا انتظام کریں گے تو روح ہماری بیمار نہیں ہوگی روح کو غیبت کی بیماری نہیں لگے گی روح کو حسب کی بیماری نہیں لگے گی روح کو جھوٹ بولنے کی بیماری نہیں لگے گی یہ ہماری ساری کسا بیماریاں روح کی بیماریاں روحانی بیماریاں ہیں قرآن نے دونوں گناہوں کو, کو چھوڑنے کا حکم دیا فرمایا وضاح روای و باتینا بندو ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو لوگ کہتے ہم کون سا ڈاکہ مارتے ہیں ہم کون سا کسی کی چوری کرتے ہیں ہم فلاں فلاں گناہ نہیں کرتے ٹھیک ہے ظاہری گناہ چھوڑنے کا بھی حکم ہے باطنی گناہ چھوڑنے کا بھی حکم ہے کہ میرے بندے کے دل کے اندر حسف بھی نہیں رہنا چاہیے اس سے بھی روکا گیا ہے بغض اور نفرت بھی نہ ہو کسی مسلمان کی نفرت نہ ہو کسی مسلمان کا بغض نہ ہو حسط نہ ہو کینا نہ ہو یہ ساری کی ساری بیماریاں کس اور روح کی ہیں یہ بیماریاں روح کو ہماری اس لیے لگی ہے کہ ہم نے روحانی خزاں چھوڑ دیں ہم نے ذکر الہی چھوڑ دیا ہے اس لیے ساری دنیا کے انسان سکون کی تلاش میں ہیں اطمینان کی تلاش میں ہیں کہ کہیں سے سکون مل جائے کہیں سے کوئی اطمینان مل جائے, جائے. ساری سارا دن اسی کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے کہ مجھے راحت اور سکون مل جائے مجھے قلبی سکون نہیں ہے میرے گھر میں فلاں پریشانی ہے میرے گھر میں فلاں مسئلہ ہے لیکن پریشانی کو حل کرنے کے لیے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے راحت اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہم خود اپنے ذہن سے وہ طریقے تلاش کرتے ہیں کہ کس طرح سے میری پریشانی دور ہو جائے کس طرح سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے کس طرح سے میں سکون میں آ جاؤں کس طرح میرا گھر میرے گھر کے اندر سکون اور رحمت و تعلیم شروع ہو جائے ایک اللہ پاک طریقہ بتلاتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کا سکون اور اطمینان کس چیز کے اندر رکھا ہے اطمینان دل کا سکون میں نے اپنے اللہ کے اندر رکھا ہے تم مجھے یاد کرو اے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں تم میرا ذکر کرو میں تم میرا مدلس کے اندر ذکر کرو مدرس کے اندر مدلس بناؤ اللہ, اللہ, کرو, لا الہ از اللہ کرو تو میں چل کر آؤں گا تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا لیکن ایک مرتبہ میرے در پہ آ کر تو دیکھے کوئی بندہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تو لے گئے ساب ذکر کر رہے تھے اللہ دارہ. پاس بیٹھ جا تم کیا کر رہے ہو ذکر کے لوگ ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا يدرون ربهم اے محبوب اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک لو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ملا لو جو صبح شام اللہ کے ذکر میں مشغول کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے ساتھ بڑی محبت تھی کلیم اللہ نے اللہ سے کلام کی ہے لقب کلیم اللہ ملا ہے تو ایک مرتبہ اللہ پاک کہنے لگے اے موسیٰ کیا تو یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ تیرے, ساتھ رہوں. تیرے گھر میں آنا جلی تنظک فرمایا ہاں یا اللہ وہ کیسے فرمایا جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس ہی رہتا ہوں ذکر الٰہی اتنی بڑی چیز کہ اللہ کی رحمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کی مدد سے لگتی ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتے ہیں جیسے ستارے ہمارے لیے چمکتے ہیں وہ گھر اس طرح چمکتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے کٹھے ہوتے ہیں ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو اللہ ان کے نام سے برائیوں کو مٹا کر وہاں لکھ دیتے اور فرمایا کہ عذابِ قبر بڑا سخت ہے آپ بھی ہی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں عثمان غنی رضی اللہ تعالی قبر پر تبدیل جاتے اتنا روتے اتنا روتے کہ ساڑھی مبارک ہو کسی نے پوچھا کہ تم جہنم کے باغ سے اتنا ہی روتے جتنا قبر آ کر روتے ہو کہنے لگے میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے اگر اس کے اندر کامیابی ہوگی ساری منزلوں میں کامیابی ہو جائے گی اگر اس کے اندر ناکامی ہوگی تو ساری منزلیں ناکام ہو جائیں گی اس لیے میں آ کر روتا ہوں اتنا زیادہ تو اللہ کے نبی کا میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہے کہ عذابِ قبر سے روکنے والی چیز اللہ کے ذکر سے بڑھتر کوئی نہیں ہے. اللہ کے ذکر سے بڑھتر کوئی نہیں ہے فرمایا کہ جو بندہ جو میرا عمتی ارزانہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے تو جب قیامت کے دن اٹھے گا اس کا تیرہ چودوی رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا کس کا فرمان ہے میری بات ہے نہیں حمد صلی اللہ علیہ